تھوڑا سا غور کیا جائے کہ آخر یہودیوں کو مدینہ منورہ سے کیوں نکالا گیا یہودیوں سے جزیرت العرب کو پاک کرنے کا عزم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا بات بالکل واضح ہے کہ یہودیت ایک کینسر ہے جس میں ہزار کینسر مزید چھپے ہوئے ہیں اور یہودی اس کینسر کے بیوپاری اور تقسیم کنندگان ہیں اور وہ اس بیوپار کے اتنے ماہر ہیں کہ ہمیشہ اپنے اس کینسر پر ایسے لیبل چسپاں کر لیتے ہیں کہ مسلمان جوک در جوک مال دے دے کر اس کینسر کو خریدتے ہیں اور اپنے خون میں یہودی کینسر کے کی اثرات شامل کر لیتے ہیں آج اگر عرب و عجم کے مسلمانوں کی اجتماعی اور انفرادی زندگی پر غور کیا جائے اور ان کے گھروں میں موجود آلات اور لٹریچر کا مشاہدہ کیا جائے اور مسلمانوں کے جدید تعلیم یافتہ دبکے کی اکثریت کی سوچ کو پڑھا جائے تو آپ کو ہر طرف یہودی سرطان کے کیڑے بلبلاتے ہوئے نظر آئیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے مسلمانوں کو اس خطرے سے آگاہ فرما دیا تھا مگر اس دور کے اکثر مسلمان اس سے غافل ہیں اور وہ اسلام سے ہٹ کر یہودیت کی طرف قدم بہ قدم بڑھتے جا رہے ہیں حالانکہ اسلام اور یہودیت آپس میں ذرہ برابر بھی میل نہیں کھاتے کیونکہ اسلام توحید کا علم بردار ہے جبکہ یہودیت شرک کی دعائی ہے اسلام میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے جبکہ یہودیت آزادی اور نافرمانی کی علمبردار ہے اسلام میں قربانی اور بہادری کی دعوت ہے جبکہ یہودیت بزدلی اور خودگرزی کا دوسرا نام ہے اسلام کا منشور محبت ہے یہودیت کا منشور تجارت ہے اسلام صدقات اور عقل حلال کی تعلیم دیتا ہے جبکہ یہودیت جھوٹ اور حرام خوری سکھاتی ہے اسلام حکومت کا حقدار اللہ تعالیٰ کو سمجھتا ہے جبکہ یہودیت یہ حق عوام کو دیتی ہے اسلام ادب سکھاتا ہے یہودیت گستاخی کا دوسرا نام ہے اسلام حیا اور پاک دامنی کی دعوت دیتا ہے یہودیت جنسی راہ روی اور فحاشی کی علم بردار ہے اسلام عورت کو مقدس امانت قرار دیتا ہے جبکہ یہودیت عورت کو نفع بخش تجارت سمجھتی ہے اسلام فکر آخرت کا نام ہے جبکہ یہودیت دنیا کو مقصود بنانے کی دعوت دیتی ہے اسلام غیرت اور شرافت کا نام ہے یہودیت بے شرمی اور خباصت سے مرکب ہے خلاصہ یہ کہ اسلام اور یہودیت دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں اسلام کی اپنی بنیاد اور شاخیں ہیں اور یہودیت کی اپنی بنیاد اور شاخیں ہیں اسلام کی بنیاد پر یہودیت کی شاخوں کو نہیں جوڑا جا سکتا اور نہ اسلام کے ساتھ یہودیت کی پیونکاری کاری کی جا سکتی ہے اب سوال یہ ہے کہ یہودیت کن عقائد اور نظریات کا نام ہے یعنی وہ کون سے غلط عقائد و اعمال ہیں جو یہودیت کی بنیاد اور شاخیں کہلاتے ہیں اور جنہیں اختیار کرنے کی وجہ سے یہودی اللہ تعالیٰ کے غذب اور اس کی لانت کا شکار ہوئے اور ذلت اور مسکنت کو ان پر مسلط کر دیا گیا ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم ان عقائد اور اعمال کا پتہ لگائیں کیونکہ جب یہودی ان عقائد و اعمال کو اختیار کرنے کی وجہ سے مغلوب علیہم بن گئے تو کوئی اور قوم بھی اللہ تعالیٰ کی رشتہ دار نہیں ہے بلکہ جو قوم خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو اگر ان عقائد اور اعمال کو اختیار کرے گی جنہیں ہم نے یہودیت کا نام دیا ہے تو اس کا بھی وہی حشر ہوگا جو یہودیوں کا ہوا اور آج ہمیں خود مسلمان قوم پر ضلعت و مسکنت کے کھلے آثار نظر آ رہے ہیں جو اس بات کی واضح نشانی ہے کہ مسلمانوں میں سے بہت سے افراد نے یہودیت کی بعض شاخوں کو لے لیا ہے اور یہودیت کے بعض امراض ان کی رگو میں بھی سرایت کر چکے ہیں ایک مسلمان کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے عقائد اور اعمال میں بہت تاثیر رکھی ہے سنانچہ اسلامی عقائد اور اعمال میں بلندی اور ترقی کی تاثیر رکھی گئی ہے تو عن تم العالعین کن جبکہ کفری عقائد اور اعمال میں ذلت اور پستی کی تاثیر رکھی گئی ہے سنانچہ اگر مسلمان کافروں کے اعمال اختیار کرے گا تو ذلیل ہو جائے گا اور اگر کافر مسلمانوں کے اعمال اختیار کرے گا تو ان اعمال کے دنیاوی فائدے ضرور پائے گا اسی لیے قرآن مجید نے یہودیوں کے غلط عقائد اور غلط اعمال کو نہایت تفصیل سے بیان فرما دیا تاکہ پوری انسانیت ضلعت کے ان تمام گڑھوں سے محفوظ رہے ہم نے اس کتاب میں قرآن مجید کی اسی دعوت کو بیان کرنا ہے اور یہودیوں کے تمام امراض یعنی مکمل یہودیت کو قدر تفصیل سے بیان کرنا ہے تاکہ مسلمانوں میں سے جو بھٹک چکے ہیں وہ واپس آ جائیں اور جو راہ مستقیم پر قائم ہیں انہیں مزید استقامت نصیب ہو افسوس کی بات یہ ہے کہ آج عمومی اور اجتماعی طور پر مسلمان اجتماعیت اور مرکزیت سے محروم ہو چکے ہیں اور غیروں کے سہارے زندگی گزارنے پر مجبور کیے جا رہے ہیں ہمارے بچے بھی یہود و نصارہ کے مقروض پیدا ہوتے ہیں اور ہماری معیشتیں یہودیت کے قرضوں تلے آخری سانس لے رہی ہیں ہمارے غریب سود دے کر قرضے لے رہے ہیں تاکہ روٹی کھا سکیں اور ہمارے مالدار سود دے کر اپنا پیسہ یہودیوں کے بینکوں میں رکھوا رہے ہیں اسلام اور اسلامی احکامات اجنبی بنتے جا رہے ہیں مدینہ منورہ کی معاشرت کو عیب سمجھا جاتا ہے اور نیو یارک کی قابل نفرت معاشرت کے گون گائے جاتے ہیں اسلام زندگیوں سے نکل رہا ہے اور یہودیت کا سانپ ہر گھر میں داخل ہو کر ایمان اور شرافت کو ڈس رہا ہے دوسری طرف یہود و نصارہ کی فوجیں حرامین شریفین کے بالکل قریب پڑاؤ ڈالے پڑی ہیں اور ہمارے تمام خزانے ان کے ہاتھوں میں ہیں اس میں شک نہیں کہ حالات بےحد خراب اور دردناک ہیں لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمیں ہمارا کھویا ہوا سب کچھ واپس مل سکتا ہے بشرط کہ ہم اسلام کو اپنا لیں اور یہودیت کو ٹھوکر مار کر اپنی زندگی اپنے معاشروں اپنے گھروں اور اپنے ایوانوں سے باہر نکال دیں یقین کیجئے جیسے ہی ہم یہودیت کو اپنے اندر سے نکالیں گے فورا ہمیں اپنی عظمت رفتہ واپس مل جائے گی جہاں فضا عطر ماحول کو مہکانے کے لیے تیار ہے لیکن پہلے مرے ہوئے گڑے سڑے سور کو وہاں سے ہٹانا پڑے گا یہودیت اور ذلت دو لازم ملزوم چیزیں ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہودیت کو بھی اپناتے رہیں اور عزت کے خواب بھی دیکھتے رہیں ہمیں اپنے اندر سے اور اپنے معاشرے سے یہودیت کے ایک ایک نشان کو مٹانا ہوگا اور ہمیں اب اس میں ذرہ برابر بھی دیر نہیں کرنی چاہیے اس بارے میں ہمارے ذمے اب دو کام ہیں نمبر ایک خود کو اور اپنے نظام اور معاشرے کو یہودیت سے پاک کرنے کی جد و جہد کرنا نمبر دو میدانوں میں نکل کر یہودیوں کے مقابلے میں جہاد کرنا اگر ہم نے ان دو کاموں کے لیے کمر کس لی اور مکمل عزم کر لیا تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی نصرت ہمارے ساتھ ہوگی اور بظاہر مشکل نظر آنے والے یہ دونوں کام بالکل آسان ہو جائیں گے انشاء شاء اللہ العزیز